ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُظْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله وكل محد تھا وَكُلَّ فِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala إنك حميدٌ مجيد فأعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولة ہر قسم کی حمد و سنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل اسلام دین کامل اور اکبل <اليوم> نِعْمَتِي تو لَكُمُ الْإِسْلَامَ تیار <دینة> ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر جس کا ذکر میرے دل کے ساتھی اور ہم سفر مولانا جونا گڑی حافظہ اللہ تعالی کر رہے تھے ہمیں جو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت بھی اور پیغمبر کی اطاعت میں نہ عبادت میں کوئی شریک ہے نہ اطاعت میں کوئی شریک ہے جن انبیاء کا ذکر پرانے مقدس میں ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں انی لقم رسول امین فتق اللہ بتی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں درجاؤ اللہ سے اور میری اتباع کرو آج امت کی اکثریت فرقوں میں تقسیم ہے ہر ایک کا اپنا امام اپنا بزرگ اور اپنی جماعت دنیا میں واحد ایک جماعت ہے جماعت اہل حدیث جس کا پیغام یہ ہے کہ لقد کا نقم فی رسول اللہ اس وت تمہارے لیے ماڈل اللہ تعالیٰ نے ایک کو بنایا قرآن مقدس جگہ جگہ پر اس کی دعوت دے رہا پرمایا یاسین بل الحکیم ان کے لمن المرسلین الرات المستقیم اللہ تعالی نے قسم کھائی اور اللہ قسم نہ بھی کھائے <quielight> تب بھی سچ ہے پبنک قسم کھا کر کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کا راستہ ہی سیرات مستقیم ہے مستقیب دو نقطوں کے درمیان اسٹیٹ لائن کو کہتے ہیں ریاضی دان جانتے ہیں سکھ زیب رستے کو سرات مستقیم نہیں کہا جاتا اللہ کے پیغمبر نے ایک خط کھینچا تمہ خط تھا خطوط اور اس کے دائیں بائیں بھی خط کھینچے پھر اس ٹریڈ لائن پر ہاتھ رکھ کر کہا ان سیراتی مستقیم انفت نے یہ میرا راستہ اس کے پیچھے چل ہم نے تو اپنے اپنے امام اور بزرگ بنا لیا اسے راطے مستقیم نہیں وہ پیغمبر کی اطاعت نہیں اتنا ما انزل علیہ من ربکم بلا تب من او اولیاء جو آسمان سے منزل ہے اس کی اتباع کرو آسمان سے کیا اترا ہے رب کا قرآن وحی یہ مطلوب اور اس قرآن کی تشریح وحی غیر مطلوب پیغمبر کی آدھی صحیح ہے اور جس پر اتر اس کا حکم یہ ہے یا یو ہر رسول بلک ربک جو آسمان سے اتر رہ شریعت نادل ہو رہی ہے احکام اتر رہے ہیں بلک وہ اپنے امت کو یہ پیغام پہنچا دے اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد ابو وغیرہ صدیق رضی اللہ تعالی کو خبر ملی کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی بہت روتی آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کو ساتھ لیا کہ آؤ ایمن کے گھر چلتے تشریف لے گئے اور جاگر کر کہا ہمیں خبر ملی کہ تم بہت روتی اور سمجھایا کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے دنیا سے جانا کا جواب تھا وہ اسمت کے لیے بہت بڑا سبق اس نے کہا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی میں اس لیے نہیں روتی کہ پیغمبر لام وباد بہ گئے میں اس لیے نہیں روتی میں تو اس روتی ہوں کہ جو روزانہ آسمان سے جبریل وہی لے کر اترتا تھا آج کے بعد پیغمبر کی وفات کے بعد جبریل اب زمین پر نہیں آیا وہ شریعت مکمل ہو گئی جس شخص کی شخصیت کی اتباع کا حکم تھا وہ دنیا سے چلا گیا اللہ رسول اللہ یو لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ کی عبادت کر اور پیغمبر کی اطاعت کر تو کیوں فرقوں میں تقسیم ہو گئی تجھے شریعت میں کون سی کمی نظر آئی کہ تو دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے میں بس سوال کرتا ہوں زیادہ پوچھتا تجھے اللہ کی کتاب میں قرآن میں اور صاحب قرآن میں کیا کمی نظر آئی ہے تجھے پیغمبر کی شریعت میں ان دین آئند اللہ آئین اس اسلام میں کیا کمی نظر آئی کون سی چیز تجھے نہ ملی کہ تو پیغمبر کو چھوڑ کر تھی پیغمبر کے مقابلے میں اپنے امام کھڑے کر لیے سورا قرآن پڑھ لیجیے ذخیر احادیث کا مطالعہ کر لیجیے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی طرف بلانے کا پیغام نہیں ملے گا یہ ضرورت کیسے پیدا ہوئی ہے؟ نبی کی شریعت کے ہوتے ہوئے تم نے اپنی شریعتیں اپنی بنا لیے پیغمبر علی سلام کے صحابی اور پیغمبر نئی سلام وفاد بانگ اور لشکر ازامہ دو میل کے فاصلے پر رک گیا کبار صحابہ مل کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ جائیے ابوبکر بکر آپ کا دوست ہے ہماری ایک درخواست ہے یہ حالات بدل گئے ہیں پیغمبر فوت ہو گئے ہیں کافر تیاری میں کافلے کا جو سالار ہے وہ نوجوان ہے اور بڑے بڑے جرنیل موجود ہیں اس اسامہ کو ہٹا کر بن ولید کو بنا دو ابو عبیدہ کو بنا دو حالات بدل گئے صاحبہ کے کہنے پر عمر نے آ کر ارد کی اور درخواست پیش کی ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کیا کہا تھا اے عمر میرا ایمان بات کی اجازت نہیں دیتا کہ نبی کے امام کو ہٹا کر ابو بکر اپنا امام مقرر کر لے اس اسامہ کو امام لشکر کا سردار میں نے نہیں آمنا کے لال نے بنایا تھا ابو بکر کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کو ہٹا کر اپنی طرف سے کوئی صحابی کو سالار بنا کر کھڑا کر دوں میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا تجھے تیرا ایمان کیسے اجازت دے دیتا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے تو کسی اور ایمام کی طرف منہ بولے فرق ہے ہماری دعوت میں اور تمہاری دعوت میں نبی کو پانے کے بعد نبی کی سیرت طیبہ پڑھنے کے بعد نبی کو دین کو لینے کے بعد ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن فلاں ایمان یوں کہتے اس ایمان کی کیا حیثیت ہے پرانے مقدس بڑھ کر دیکھ لیجیے قیامت کا دن ہوگا یوم تقلب کلو ہوں پناہ لوگوں کو روش کیا جائے گا ان کے چہروں کو آگ پر جرم کے سدا پارے جرم کے جرم یہ ہے کہ شریعت میں بحث حلال نہیں ہمارے امام نے ہلال کی جرمی تمہارے امام پر جبرین اترتا وہی آتی ہے کیا کہنا چاہتے ہو کہ شریعت کامل نہیں ہمارے بزرگوں نے آ کر اس کو مکمل کیا اس کا معنی تو پھر یہ ہوا جب شریعت کامل نہیں تو صاحب شریعت بھی کامل نہیں تمہارا یہ فتویٰ کہاں تک جائے گا یہ ہم حق کی تلاش کرتے پھر دے حق کیا ہے وہ ہے جو آسمان سے اترتا دنیا میں وہ جماعت ہے جس کا عقیدہ اور ایمان اور دعوت اور پیغام یہ ہے ہم حق اس کو مانتے ہیں جو جبریل لے کر آتا اور اس کے پیغام کو جبریل مین کی دعوت کو پیغبر کی زبان اکدس جب تک تصدیق نہ کرتے ہم اس کو شریعت نہیں مانتے اور میں کوشش کروں گا اللہ تعالی کی تفیق سے اپنی ہر بات کی دلیل خود دے کر جاؤں گا اور میرا بھائی میرا دل کا ساتھی کاری اختر دیا اللہ وہ بھی ذمے دار ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار فرد شریعت کا ایک ان سے علم دیکھیے گا کہ شریعت کہتے کسی کہ حق کیا ہے جو مولوی کیا دے وہ حق ہے نہیں یہی تو اختلاف ہے وہ کہتے ہمارے بزرگ نے یوں کہ اور یہ حق ہے ہم کہتے نہیں حق وہ ہے جو نبی کے زبان سے نکلتا کیوں اس پیغمبر کی زبان پر رب کا پہرہ ہے یہ بولتا ہی تب ہے جب رب کہتا ہے دلیل کیا ہے اس حق کو دلاش کیجیے وہ حق جس جماعت کے پاس ہو اس جماعت میں شامل ہو جائیے مت دیکھیے دنیا کا گہری ہم سر گنتے اتنا بڑا اجتماع سر نہ گنیے سروں کی کثرت حق کا معیار نہیں پورا علاقہ پوری حکومت سر ہی سر وہ الگ ہے اور ایک اکیلا خلیل اللہ کھڑا ہے وہ الگ ہے رب اس کو کیا کہتے امنا ابراہیم کی نا یہ پوری جماعت قلت اور کثرت حق میں یار نہیں یار کیا ہے محمد ایمان لے آؤ اور عمل سارے کرو اور ایمان لے کر آؤ کس چیز پر کی فکا پر بغداد کی شریعت پر انڈیا کے شہروں کے مسلوں پر نہیں نزل على محمد جو میں نے اپنے حبیب محمد پر نادل کیا ہے اس پر ایمان لے کر آ اور یہ پھر عقیدہ بنا بہو حق مر رب یہ تمہارے رب کی طرف سے یہی حق حق کی تلاش کیجیے حق دیکھیے کس کے بعد حق دنیا میں نہیں بنتا سارے مولوی مل کر کوئی شریعت بنائے ان کا زہد ان کا تخوہ ان کی تحدتیں ان کے صدقات ان کے خیرات وہ قرآن و سنت کی ایک تصویر ہو اور وہ کوئی شریعت بنا کر کہے یہ حق ہے رب محمد کی قسم وہ حق نہیں حق یس نا حقن ہونا ہو جو رب اتارتا شریعت بنانے والا کون ہے د شریت پہنچانے والا کون ہے جبرین امین ہے اور شریعت کو پہنچانے والا کون ہے محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم رب بھی سچا جبریل امین بھی سچا اور سچو کا سچا محمد الرسول اللہ بھی سچا تمہیں کہاں کوئی شگاف نظر آیا کہ تم نبی کو چھوڑ کر اماموں کے پیچھے بھاگ پڑے ہو کوئی ایک رات کوئی ایک دن کوئی ایک وقت کوئی ایک لمحہ پیغمبر کی زندگی کا ایسا بتلا جہاں تجھے کوئی کمی نظر آئی یہ پیغمبر تو وہ ہے تجھے اٹھنے اور بیٹھنے کا سلیقہ سیکھا تھا اس یہودی نے اعتراض کیا تھا نا عبد سے کیا کہا تھا عبداللہ نے رضی اللہ تعالی تو کیا کہتے ہیں ہمارا پیغمبر تو وہ ہے جو قدائے حاجت کے طریقے بھی سکھلا دیتا کون سی کمی شریعت میں نظر آئی میرا سوال ہے اور پشاور سے لے کر خیابر تک سب فرقہ بادوں سے ان کے علما سے ان کی جماعتوں سے ان کے مدرسین سے ان کے واحدین سے ان کے مبلغین سے مجھے بتلا تجھے رب کے قرآن میں کیا کمی نظر آئی تجھے محمد کے فرمان میں کیا کمی نظر آئی کہ تم نے ٹائٹل ہی تبدیل کر لیے شریعت اور شریعت فرق ہے ہم میں اور تم میں وہ حدیث ہے جبریل بہت لاجواب حدیث ہے اور شارحین نے کتابیں لکھی ہیں اس پر اس کا ایک نقطہ آ کر بعد بیٹھے انسانی شکل میں جبریل امین علیہ السلام میں نے کیا ہوا کہ اگر آپ نے کوئی علم حاصل کرنا ہے تو کاری اختر کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھو گے تو علم حاصل کر سکو استاد کے سامنے تمہیں ادب کے ساتھ بیٹھنا ہوگا یہ سردار فرشتہ روح الامین ہے ہر پیغمبر پر وہی لے کر آیا ہے اگر بیٹھے دو زنو اگر بیٹھے اور اپنے ہاتھ محبت سے اور ادب سے پیغمبر کے رانوں پر رکھ دی اور سوال کر رہے ہیں من اسلام من ایمان متسر سوال ہے اور عمر موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ جواب دے رہے ہیں جب جواب مل جاتے ہیں تو کہتے سدکتا سچ کہتا ہے عمر کہتے ہیں ہم حیران اور پریشان ہیں ہماری بستی کا نہیں।, نہیں ہے مسافر نہیں ہے پڑا کندھا لباس نہیں ہے دور سے نہیں آیا اور پریشانی اس بات کی ہے سوال کرتے جواب پا کر کہتا صدق سدکتا سچ فرما دے آپ نے سچ کہا جب خبر ہے تو سوال کیوں کرتا ہے میں اپنے موضوع سے متعلق اس میں سے یہ بات صرف اتنی سی بتانا چاہتا ہوں کہ جبریل امین آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد نبی دوں اور آ کر کہتے پوچھ لو یہ آمنا کنال ہے اس سے پوچھو میں جبریل امین ہوں احسان یہ اسلام یہ قیامت کی ہے نشانی ہے نہیں ایسا نہیں کیا کیوں آپ فرما دیتے ہیں یہ جبریل سردار فرشتہ شریعت اس نے بنائی ہے یہ لے کر آ رہے تمہیں سنانے لگا متوجہ ہو جاؤ نہیں سوال کر رہے ہیں سوال کا جواب پا رہے اور عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ لوگوں میں جبریل ضرور ہوں ہر پیغمبر پر وہی لے کر آیا ہوں اللہ کا روح اللہ کی طرف سے پیغام لے کر میں کھڑے ہو کر یہ کہوں اسلام یہ ہے عبادت یہ ہے احسان یہ ہے قیامت یہ ہے تو وہ شریعت نہیں بن سکتی جب تک میری اس حدیث کو میرے ان سوالوں کو نبی کی زبان تس نہ کرتے میرا ایمان یہ ہے شریعت تب بنتی ہے جب یہ الفاظ محمد کی زبانیں اقدس سے نکلتے ہم ہی شریعت کو مانتے یا تو کہو ہمارے بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ آسمان سے اترتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ چنیوٹ کے مجرم سے برات مجرم تم ہوں اور ہم نے کئی مرتبہ کہا میں نے سیال کے باسیوں کو کہا ہم وہ ہیں کائنات کے اندر جو اس پیغمبر کی زبان اختر سے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی آلہ مانتے ہیں ذات کو بھی آلہ مانتے ہیں تم میں اور ہم میں فرق ہے تم ذات آلہ مانتے ہو بات حق کی کرنی چاہیے تعصب کی اینک نہیں بہننی چاہیے تم وہ ہو جو پیغمبر کی ذات تو آلہ مانتے ہو بات آلہ نہیں مانتے اور ہم وہ ہیں جو نبی کی ذات بھی آلہ مانتے ہیں بات بھی اعلیٰ مانتے ہم کیا کہتے ہیں ابھی وہ نظم پڑھنے والا کہہ رہا تھا اتی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاط کرو اور اس کے رسول کی تھا تم کہتے ہو شریعت مکمل نہیں شریعت مکمل نہیں فلاچید امام نے حلال کی فلاچید امام نے حرام لا الہ الا لائی لائی کل قیامت کا دن ہو گیا ہم ہے ہم کہیں گے اللہ کے نبی کو ہم وہ ہیں جو زمین پر تیرے حدیث کے وارث تھے اور ڈاکٹر خالد پی ایس ڈی اسکالر ہے ان کا اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اگر یہ ایل حدیث نہ ہوتے جو گلی گلی بخاری اٹھا کر لوگوں کو دعوت دیتے رہے اگر یا نہ یہ نہ ہوتے تو زمین پر حدیث کا لطف بھی نہ ہوتا یہ ہم ہے اللہ کے فضل سے ہمارا پیغام بڑا چوٹی کا پیغام کہ کلاؤ اپنے اپنے بزرگوں کو کوئی میری بات سے یہ نہ کہے کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں. مانتے ہیں تم بزرگ کا کہتے ہو ہم اللہ کی قسم زمین پر چلنے والی کیڑی کو بھی مانتے ہیں یہ رب کی مخلوق ہے تم بزرگوں کا کہتے ہو بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں. مانتے ہیں؟ کون کہتا ہے نہیں مانتے مانتے ہیں آلو سننا کے چار امام ہیں ہم مانتے ہیں یا امام بوحانی بھرا محلہ فریق کا امام ہے ہم مانتے ہیں امام مالک حدیث کا امام ہے ہم مانتے ہیں امام احمد حدیث کا امام ہے ہم مانتے ہیں امام شافی حدیث کا امام ہے مانتے ہو کہ نہیں مانتے مانتے ہیں فرق ہے فرق ہے جیسے ہم مانتے ہیں تم نہیں مانتے جیسے تم منوانا چاہتے ہو رب محمد کی کسب مر جائیں گے ویسے نہیں مانیں گے کیوں ہم ان کو ویسے مانتے ہیں جیسے شریعت کہتی ہے یہ امام فقہ کا امام ہے یہ امام حدیث کا امام ہے یہ امام حدیث کا امام ہے یہ امام حدیث کا امام ہے ان چاروں کو تین کو حدیث کا امام اور ایک کو فقہ کا امام مانتے ہیں مانتے رہیں گے لیکن اور یہ پیغام قوم کو دیتے رہیں گے یہ امام اپنے اپنے فرق کے امام ہے دین کا امام کائنات کے اندر صرف ایک ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ہوسلم مانتے ہو کہ نہیں مانتے مانتے ہیں کون کہتا نہیں مانتے مانتے ہیں تم منوانا چاہتے ہو عیسائی آ کر ہمیں کہے عیسا علیہ السلام کو مانتے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں مانتے ہو مانتے ہیں آمن تو بلّہ ہی وہ ملائی کتی ہی وہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر مانتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ کیا کہو گے عیسائی بنو گے نہیں ہم کہیں گے ہم مانتے ہیں جیسے بخاری میں ہے من شاہد اللہ الحری ہم مانتے ہیں جیسے بہاری عبد اللہ وہ کہتے نہیں اگر مانتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ دنیا کا کوئی حنفی کوئی شافی کوئی مالکی کوئی حملی عیسائی بننے کے لیے تیار نہیں اسی طریقے سے ہمارا جواب بھی یہی ہے ہم عیسا کو بھی مانتے ہیں ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں مالک کو بھی مانتے ہیں احمد کو بھی مانتے ہیں شافی کو بھی مانتے ہیں دنیا کے ہر امام کو مانتے ہیں لیکن اتباع کائنات کے اندر صرف ایک کی ہی کرتے ہیں اور وہ قرآن کہتا ہے محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو میرے لیے کوئی بہر پیر نیا نہیں ہے جانتے ہیں 96 97 کی میرا یہ بھائی عامر میمن یہ بھائی اختر دیا اور یہاں سلیم بھائی ہوتے تھے فوت ہو گئے آپ کو یاد ہوگا معدس العصر عبد اللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ کا کہ ان کے بعد کوئی بھی خالی ہوتا تو میں ہی پڑھاتا تھا میرے لیے نیا نہیں ہے اور یہ پیغام دیتے ہوئے مجھے کوئی ڈر بھی نہیں ہے ڈر بھی نہیں ہے کیوں کہتا ہوں وہی بات جس کو سمجھتا ہوں حق اور حق یہ ہے جو آسمان سے اترا دنیا کے سارے فرقوں کو ترادو میں تولو کسی کی فقہ آسمان سے اتری ہو تو وہ سچا اور اگر میرا قرآن میرا نبی آسمان سے حدیث بیان کرتا ہو رب محمد کی قسم پھر میں سچا ٹھنڈا دن سے ذرا سوچ تو صحیح سوچ تو صحیح قرآن پڑھا کر فرمایا یوم تقلب تو کلب النار فرنار یہ کولون یاد اتا ہوتے لا کی ان کاش ایک رب کی احت کرتے اور ایک نبی کے پیچھے چلتے یہی تو ہماری دعوت ہے یہی تو ہمارا پیغام ہے جو کا کر کہنا ہے کل جا کر جو وہاں رونا ہے دوبارہ دنیا میں آؤ گے ہرگز ہر کز میں ان کا ہوا کوئی یہ تو ہر بندہ کہے گا یا اللہ دوبارہ بھیج بورا پیر میں چما پڑوں گا پکا نتیش بن کے آؤں گا رب بھیجے گا آج اپنی زندگیوں کو سوارو وہاں برادری ساتھ نہ دے گی کوئی مہمن ساتھ نہ دے گا کوئی سید ساتھ نہ دے گا ساتھ کیا چیز دے گی ایک ترادو لگے گی اور آپ مجھے جائے گا اس دنیا میں اس تراڈو پر اپنے آپ کو توڑ لو اس دنیا میں اپنے آپ کو تراڈو میں تو لو مجھے بلایا جائے اور پوچھا جائے آپ کون ہیں میں کہوں یا اللہ میں ہنڈی ہوں سوال ہوں گے کہ جی ہوں گے تو صحیح قبر میں شروع ہو جائیں گے قبر میں شروع ہو جائے من رپو کا وہ کہتے ہیں آگے سے جواب میں تو ابدل قادر کا دھوبی ہوں فرشتے کہتے ہیں یہ کون سی مخلوق آ گئی میرا آج مودو توحید کا نہیں ہے میں لیاری اور ادھر حیدرآباد میں بیان کر رہے ہوں آج میرا مودو یہ تھا کیا تو ہم اماموں کو نہیں مانتے مانتے ہیں بھائی رب پوچھے فرشتہ کہے من ربوں کا <تصفح> وہ کہتے میں تو کادر کا دھوبی ہوں واہ اور قوم سارے بیٹھی سامنے سہان اللہ سارے گونگلو <تصفح> وہ کہتے اللہ کون ہے پالنہار لجبال غریب نواز بندہ نواز گنج بخش دنج بخش سید بخش اولاد بخش کون ہے <تصفح> کہتا ہے میں تو شاہ جی کے کپڑے دھوتا تھا مجھے کیا بدا کون ہے سنا ہوگا آپ نے یہ واقعہ تھوڑی دیر گزری تو شاہ جی وہیں آ گئے واہ کیا خوبصورت شریعت ہے تمہاری شاہ جی نے کہا کیا پوچھتے ہو تو نے کہا من ربو کا کہا تمہیں پتہ نہیں ہے پہلے السلام علیکم کہتے ہو فرشتے من کر کو دیکھتا ہے نکیر من کر کو دیکھتے بس یہی بات کرتا ہوں باقی اپنے موضوع پر ہی آ جاتا ہے کیونکہ تو عید نہ ہو تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا اس نے کہا السلام علیکم ہاتھ میں لاؤ ادھر آؤ انسار صاحب ادھر آو. آو پاس دیکھو السلام علیکم شاہ جی نے منکر کو پکڑ لیا وہ ہاتھ چھڑا رہا ہے وہ چھوڑتا نہیں اس نے کہا پہلے یہ بتا جب رب بندوں کو بنانے لگا تھا تم نے کہا تھا یہ تو فسادی ہے لڑائی کریں گے تم نے کیوں کہا تھا ہاتھ چھوڑ وہ کہتا ہاتھ کیسے چھوڑوں آئے ہائے کہا منکر کو پکڑ لے نکیر پوچھنے جاتا ہے نکیر آسمان پر پہنچا رب سے پوچھا رب نے ابدل کادر کو کہا منکر کو چھوڑ دے کہا ایک شرط ہے کیا میرے سارے مریدوں کو تو معاف کر دے تیرے منکر کو میں چھوڑ دیتا ہوں اور سن لو ہم جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رب کسی سید کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے میں جماعت مرکزی جمیت اسلام آباد کا امیر ہوں میں رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں رب, رب نہیں مانتے جو مخلوق کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے نہیں مانتے ہم اس کو رب ہمارا رب تو وہ ہے ومن یومنت باللہ ہمارا رب تو وہ ہے سارے آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ کر اٹھا کر جہنم میں پھینک دے لا یو اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تم ہم سے کیا پوچھتے ہو اللہ پوچھے گا سوال ہوگا ادھر کریب کر لے پوچھے گا تو کون ہے قید میں انفی رب کہے انفی تو میں نے نبی دنیا میں کوئی بھیجا نہیں کوئی ہے نبی ہنفی تراڈو کون سی ہے اس ترادو میں تولا جا رہا ہے بتاؤں گا میں آپ کو سوال ادھر آ دوسرے نے ہنفی تو کوئی نبی آیا نہیں دنیا میں دوسرے ادھر آ تو کون ہے کہتا جی پتہ ہی نہیں لگا وہ بھی قرآن پڑھتے تھے یہاں بھی کاری اختر قرآن پڑھتا تھا ادھر بھی پتا ہی نہیں بائی لگا رب کہے گا چل ابو جال, جال کو بھی پتہ نہیں لگا چل ادھر چل تیسرا اللہ میں ہوں پوری دنیا سے تیری توحید کی خاطر ٹکر لیتا رہا میں ہوں جو تیرے نبی آخری پیغمبر کی اطاعت کے خاطر ہر فرقے کا دروازہ حق وہ بہت جو آسمان سے اترتا رب کہے گا چل سلام علیکم تبتم خالدین وہ تراڈو کون سی ہوگی آپ کہیں گے اپنے پاس سے بات کرتا ہے نہیں اپنے پاس سے بات کرنے کی کیا ضرور ہے وہ تراڈو ہے پیغمبر علی سلام نے فرمایا محمد بین الناس وہ تراد محمدی ہے وہ ترادو محمدی محمد ان فرکم بیناس فر کر دیا جائے گا نماز ہن بھی نماز محمدی تلا کے ہن بھی تلا کے محمدی ادانے حنفی بھی ادان محمدی تراد الگ تراد الگ محمد فرکم بین الناس تفریق کر دی جائے گی اور دنیا کے لوگوں کو اس طرح دومر اپنے آپ کو تولو اور دیکھو شریعت کسے کہتے ہیں حق کس کے پاس ہے میں دانے سے کہتا ہوں گا حق صرف ہے کے پاس ہے حق صرف ہے کے پاس ہے میرے اساد اور میرے مربی فضیلت الشیخ عبد اللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ تشریف لے آئے بس میں اپنی بات کو اختتام کی طرف حق کس کے پاس حق کس کے پاس, حق, کے پاس حق, کیا حق کیا ہے اس پر فیصلہ کر ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ کمی کتا بہت زیادہ ہیں لیکن ان محمد یہ جب صحیح بخاری کے عبادہ کے الفاظ ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا جو یہ گواہی دے گا یہ ہمارا بڑا خالص بڑا خالص ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کوئی ملاوٹ ہاں معذرت کے ساتھ آج کے ان ملاوٹیں کر دی ملاوٹیں کر دی اس کو بھی ملا لو اس کو بھی ملا لو ایک ہو جاؤ مل جاؤ اور راشیوں کے پنجوں میں پنجے ڈال کر ہم اسلام لے کر گے اور اللہ کے بندوں نے خبر نہیں اسلام کیا کیا وہ اسلام سمجھتے ہیں یا علی مدد کو وہ اسلام سمجھتے ہیں علی کی پوجا پاٹ کو وہ اسلام سمجھتے ہیں اسلام علی سے مدد مانگنے کو اور ہم اسلام سمجھتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت انہوں نے اس لیے مجھ سے غیر تو غیر اپنے بھی نالا رہتے ہیں اپنے بھی رہتے ہیں شاہ جی ہاتھولا رکھے ہاتھ ہولا کیسے رکھوں میں نے کسی کو گالی دی برا بلا کیا میرا ایمان ہے یہ سکتی ہے کائنات میں صرف ایک ہے اور وہ آمنا کلال محمد الرسول اللہ اس کی ہر بات رات کی تاریکی میں ہو دن کے اجالے میں ہو غصے کی حالت میں ہو پیار کی کیفیت میں ہو میدانے جہاد میں ہو ہو مسجد میں ہو بازار میں ہو وہ بھی بولتا ہے تو حق بولتا فرق ہے تم میں اور ہمیں مل جاؤ گے ایک بیڑا غرق آپ کا ہوگا آپ تاجر لوگ دار لوگ ہیں ایک ہونے میں نقصان ہے ندیش کا ہوتا ہے کیسے آپ منڈی میں چلے جائیے بناسپتی کرنل چاول خرید لے اس کا ایک ڈھیر لگا دے بڑا سر اور پھر ٹوٹے چاول کی چار بوریا خرید لے. بوریاں خرید گئے یہ بارہ بوری اس میں چوٹا چاول مکس کر دے مکس کر دی اور وپاری کو بلائے ایمانداری سے بتائیے گا ریٹ ثابت چاول کا لگے گا یا ٹوٹے گا ویسے ہاتھ مار کے کہے گا ٹوٹے گا میں ٹوٹا خریدتے ہی نہیں وہ بھی سو جب تم ان قبر پرستوں کے ساتھ ملو گے ان مقلدین کے ساتھ ملو گے تو نقصان تمہارا ہوگا تمہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی تمہیں رفل کے چھوڑنا پڑے گا تمہیں آمین چھوڑنا پڑے گا تمہیں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے چھوڑنی پڑے گی نقصان تمہارا ہوگا ان کو تو فائدہ ہی فائدہ حق اور باطل کا اتحاد نہیں ہو سکتا میں ویسے مرکز امیدی اسلام آباد کا امیر ہوں وہ کہتے شاہ جی ایسے نہ کہا کر ہمارے <تصفح> نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا حق حق ہے بنا دا پاگل حق دلال حق ایک ہوتا ہے دو نہیں ہوتے ہم نے ساری وہ بھی حق وہ بھی حق وہ بھی حق وہ جج بیٹھے ہوئے دو وکیل آ گئے دو بندے آ گئے وہ کہتے اس نے میرا بچہ قتل کر دیا وہ بھی بحث کرتا ہے وہ بھی جج کہتا ہے تو بھی حق تو بھی حق بے وہ ایک بیٹی گھر سے بھگا کر لے گی ہے دونوں عدالت میں آگے جج کہتا ہے بھگا کر لے جانے والا بھی ٹھیک ہے جس کی بات گئی وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا آگر تو وقالو ربنا انا ہم مسلک بھی آ کر کہہ دیتے اے ہمارے رب ہم اتنا کن کی ساد آنا وخوبرانا اپنے پیروں کی فکیروں کی درویشوں کی بڑے بزرگوں کی جو انہوں نے سمجھا ہے نا بس ہماری سمجھ ان کے قدموں میں انا ساد آنا ہم بنو کے پیچھے چلتے رہے بڑا یوں فرماتے بزرگوں نے یوں کہا فرق ہے ایک کافلا چلا ہے کہ آؤ تلاش کرتے وہ خوب ہے پہنچے اور پہنچ کر اس نے امام سے بات ان کی ہے ان کا زہد تخوا ان کا علم ان کی فقاحت اس نے کہا بس ہم تو یہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک اور آگ... کہا نہیں تھوڑا سا اور آگے چلتے وہ آگے نکلے <laughs> انہوں نے ایمان کے استاد حسن پر شریف اللہ کو دیکھا وہی بیٹھ کے ان <laughs> میں سے کچھ اور نکلے لاری کے لڑکے آؤ دیکھتے آگے چلتے آگے چلتے بیٹھتے رہے بیٹھتے رہے بیٹھتے رہے وہ آگے جلے گے. ان کی تاب نبی رباہ مشہور تھا بھی ان سے ملاقات ہو گئی وہ چلتے رہے ملتے رہے ہلکا کے علی نظر آئے عثمان نظر آئے عمر نظر آئے بکر نظر آئے رضوان اللہ علیہ مجمعین سب سے ملاقاتیں کر کے مدینے میں دیکھا محمد اللہ نظر آئے محمد رسول کہ اس نبی کو دیکھنے کے بعد ہمیں کسی کے پاس جانے کی فرق ہے تم نے رستے میں جگہ جگہ جماعتیں بنا لی پھر کیا بنتے چلے گئے تمہارے بزرگ نیک تھے تم کہتے ہو ہم دین کو نہیں مانتے ہیں اللہ کی کسم مانتے انہوں نے کہا تھا لا تک ہمارے پیچھے نسل مالک کے پیچھے نسل کس کے پیچھے چلنا کلت اللہ رسول اللہ اکبر کلت اللہ رسول اے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو کوئی یہ بات غلط ذہن میں لے کر نہ جائے کہ سید کا پیغام یہ ہے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے مانتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو گٹر میں چلنے والے کیڑے کو بھی مانتے ہیں کہ یہ رب کی مخلوق ہے یہ تو امام ہے اور آئم دین کی شان میں گستاخی ایمان کے منافی سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی ایمان سمجھتے ہیں ان آئی کی بات آئے اور میرے محمد سے ٹکرائے ہم اٹھا کر دیوار میں دے مارتے ہیں محمد کی بات کو سینے سے لگا لیتے فرق ہے آپ کہتے ہیں ہاں آدیس تو ٹھیک ہے لیکن آخر میرا ایمام اس کا تین گز کا تر رہا ہے آخر وہ بھی ہم کب کہتے ہیں وہ نہیں اس کا دورا چھ گد کا ہو چھ گد کا میرے نبی سے بڑا ہو سکتا ہے سوچ کوئی ایک دلیل نہیں قرآن کی آیتیں اور پیغمبر کی آپ بھری پڑی فیصلہ کس بات پر ہوگا نیکیوں پر فیصلہ نہیں ہوگا معذرت کے ساتھ نیکی کرے اور فیصلہ نیکی تو لی جائے گی کس کے طریقے پر نیکی کی آمنوا عمل. قرآن پڑھنا قبر پر سال عمل ہے قرآن کھانی یا قرآن پڑھنا سال عمل ہے بابے کو جلدی بلٹی کرانا یاسین پڑھنا سال عمل ہے. قرآن پڑھنا سال عمل نہیں ہے کھانا سے جا کر سورہ فاتحہ پڑھنا صالح عمل نہیں ہے نہیں ہے رب محمد کی قسم قدم یہ صالح عمل نظر آ رہا ہے لیکن میرے پیغمبر نے یہاں نہیں پڑھا ہم, ہم بھی نہیں ہم تو پڑھتے ہیں جہاں روک دیتے ہیں ہیں وہاں رک جاتے ہمارا تمہارا کیا مقابلہ بڑا فرق ہے تیرے پیغام میں اور میرے پیغام میں میری مسجد کے ٹائٹل پر لکھا ہوتا ہے جامع مسجد ار حدیث یہ کون ہے یہ قرآن و حدیث والے تیری مسجد کے ٹائٹل پر لکھا ہوتا ہے رجسٹرڈ بھی پہلے بتا دیتا ہے یہ نبی کو ماننے والوں کی مسجد نہیں ہے یہ اپنے ایک امام کو مانتے ہیں اس امام ویسے نام لیں گے پیغمبر کی ذات سب سے ابھی دیکھنا یہ ربی الحانے والے او آشکان رسول ڈوبے ہوئے ہوں گے عشق میں او اور انہیں کہہ دو مسجد کا نام ہی تبدیل کر لو لکھ دو جامع مسجد اگو بابڑا یہ کیسے لکھ دیں یہ کیسے؟ تو ہم سے ہم سے نبی کی حدیث حدیث کو دکھانا تیرا کام ہے اہل حدیث کا گردن چکانا ہمارا کام تو دکھا نبی کی حدیث تم نہیں باندھتے اللہ کی قسم تیری حدیث بعد میں مکمل ہوگی ہم پہلے کہیں گے آ صدقنا ایمان بھی لاتے تصدیق بھی کرتے فرق ہے ہاں ہدایوں میں لکھا ہے جو کہتے ہیں امام کو نہیں مانتے میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کتاب امام ابو السلات احمد اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا سردی کا موسم ہے مسئلہ بھی اسی حساب سے کہا امام صاحب مسئلہ پوچھ رہے کہا پوچھو پوچھو کہا یہ جراب ان پر مسا وہ بیکار کام ہے جوراب اتار جراب اتار اور پاؤں تو مکمل کر وہ چلا گیا لدیش بیٹھے ہوئے جب امام صاحب اکیلے ہو گئے تنہائی ہو گئی خلوت ہو گئی کہا امام صاحب یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور یہ صحابہ کا عمل ہے پوری سرد پڑھ دی حدیث سنا دی اس سنت کو سن کر کہتے ہیں بڑی جیت سنت ہے بڑی عمدہ حدیث ہے اور دن زندگی کے کتنے باقی رہ گئے پانچ یہ بھی ہدایا میں لکھا ہے پہلا مسئلہ پوچھا تو دو دن گزر گئے اس بندے نے حدیث سنا کر اپنی راہ لی باقی کتنے دن رہ گئے بولو تین ایک اور آ گیا اس نے کہا جرابوں پر مسا فرمایا میرے نبی کی سنت جب حدیث, مل گئی تو امام حدیث پر عمل کرتا ہے تو کیسا مسلمان ہے حدیث مخاری مسلم کی پڑھنے کے بعد ہاں ہے تو ٹھیک رفلیہ دین لیکن میرا مولوی نہیں مانتا لا الہ الا اللہ آخری بات اور بڑا خوبصورت باقی ہے ہمارے ایک بھائی ایک کلین شیف ملے خالد صاحب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے با با با با با با با. ان کی اپنی ذاتی مسجد تھی گولڈا شریف میں میرے مرکز گولڈا شریف کے بالکل ساتھ ہے ہم ہر وقت ان کے ساتھ محبت کرتے رہتے ہیں. تو وہ آنے لگے کسی تبس سے میں نے انہیں بڑا پیار اور محبت آیا کریں فون کر دیتا کہ گولڈے میں اللہ کی توحید کا بوٹا لگ جائے گا وہ آنے لگ گئے سننے لگ گئے ایک وقت آیا عقیدہ صحیح ہو گیا اب وہ مستقل میرے نوادی جمعے کے ہو گا. ان کی اپنی مسجد بھی تھی اور ان کا اپنا امام بھی تھا جسے وہ تنخواہ دیتے تھے جامع مسجد غوثیہ البریل بھی رجسٹرڈ جب وہ صحیح پختہ توحید عید پرس ہو گئے میں نے ایک دن حدیث نکال کر ان کو صحیح بہاری کی ذرا یہ پڑھیے گا کہ اللہ کے پیغمبر کے نماز کے طریقہ انہوں نے پڑھی مولوی کے پاس گئے اس نے کہا صحیح مسلم نبی نے کہا یہ رفلی دین گھوڑوں سے تشوی دی اس کی دم کو ہلاتے ہیں اور ایسے اور ایسے, ایسے آپ سب جانتے ہیں وہ میرے پاس آ میں نے صحیح مسلم نکال کر ان کو پڑھا دی پہلی حدیث بھی دوسری بھی جابر بن اسلام رضی اللہ تعالی کی تیسری حدیث بھی ایک ہی راوی ایک ہی صفا ایک ہی چیپٹر پڑھا دی سکھا دی گئے اب یہاں سنیے گا بات وہ گئے اور کہا یہ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے انہوں نے پڑھ دی فی صلاح نماز میں سکون اختیار کرو کروانا رفر گزیر رکو جاتے رکو اٹھتے نہ کرو اس نے کہا استاد جی وہ پٹھاری دبان ہے وہاں کی ہماری اس علاقے کی اسی میں بتا نے کہا استاد جی اگہ پڑھو اگلی حدیث جابر بن سامورا رضی اللہ تعالیٰ بھی اگرنا, میں پڑھنا استاد جی کیوں نہیں دے کہ کا منع کیتا ہے مسلک دے خلاف اگلی اسا نہیں پڑھنی کہ استاد جی تساں بیٹھے ہو میں بیٹھا, بندہ تریجہ ہے کوئی نہیں پڑھ کے سناؤ تے سی میں کو سمجھاؤ تے سہی انہاں کہنا ملک استاد منع منع کیا ساڑے مسلک خلاف ایسا گا پڑھنی نہیں اے تو ہمیں کیا؟ ہمیں کیا؟ حدیث پر اللہ کی قسم تھر تھر پڑھ کر سنائیں گے اور پھر اس پہ عمل کر کے بھی دکھائیں گے کیوں ہمارا دعویٰ یہ ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر نبی کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کر